هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سوره الحديد مدنی سورت ہے نزولاً 94 نمبر 94 سوره زلزال کے بعد نازل ہوئی ہے جب کہ قرآن مجید کی ترتیب میں ستاون نمبر ہے سورہ واقعہ کے بعد یہاں سے یہ دس صورتیں ہیں اور یہ قرآن مجید کے اس آخری حصے کا ساتواں باب ہیں چوتھا حصہ یہ سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے سورہ سبا سے قرآن مجید کا یہ چوتھا حصہ یہ شروع ہے اور یہاں تک ہم اور چوتھے حصے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بارہ ابواب ہیں یہاں تک ہم چھ ابواب یہ پڑھ چکے ہیں جی پہلے باب میں یہ جی پہلے باب میں تین سورتیں تھیں سورہ سبا سورہ فاتر اور سورہ یاسین سورہ سبا میں قہریہ کی نفی تھی چار وجوہات کے ساتھ سورہ فاتر میں شفاعت قہریہ کی نفی دلائل عقلیہ کے ساتھ اور سورہ یاسین میں اس پر دلیل نقلی بیان کی گئی یہ قرآن مجید کا چوتھا حصہ ہے جی اس سے پہلے تین حصے وہ بیان کیے جا چکے ہر حصہ یہ الحمد سے شروع ہوتا ہے پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک یعنی سورہ معاہدہ کے اختتام تک دوسرا حصہ سورہ انعام سے سورہ کہف تک یعنی بنی اسرائیل کے اختتام تک تیسرا حصہ سورہ کہف سے سورہ سبا تک یعنی احذاب کے آخر تک اور یہ چوتھا حصہ ہے سورہ سبا سے قرآن کے آخر تک جس میں کل اکیاسی صورتیں ہیں پھر یہ اکیاسی صورتیں انہیں ہم بارہ ابواب میں تقسیم کرتے ہیں یہاں تک ہم چھ ابواب پڑھ چکے ہیں ان اب بارہ ابواب میں باب اول میں تین صورتیں تھیں سورہ سبا فاتر اور یاسین دوسرے باب میں بھی تین صورتیں صوفات ساد اور ظمر صوفات میں شفاعت قہریہ کی نفی تھی بعجز مصطفین ان برگزیدہ مخلوق کی عاجزی وہ بیان کی گئی سورہ ساد میں بل اب تلو بالمصائب ان پر مصیبتیں اور آزمائشیں بھی آئی ہیں سورہ زمر میں اس بات توحید تھا دلائل اقلییہ کے ساتھ اور دعوِ توحید نو مرتبہ ذکر کیا گیا تھا اور مشرقین کا یہ شبہ یہ رد کیا گیا تھا ما ابدہم الا وقربو نا ظلفا تیسرے باب میں حوامی میں صبا تھے حوامی میں صبا اور ساتوں صورتوں کا ایک ہی دعویٰ تھا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے شرک فی دعا کی نفی تھی اور اس پر وارد ہونے والے گیارہ شبہات ان کے جوابات دیے گئے سورحامی مومن میں اصل دعویٰ وہ ذکر کیا گیا فت اللہ مخلصی نل الدین وقال رب کم درونی استجب القُم ہو الحی لا اللہ اللہ فدر مخلث علین پیرس پر گیارہ شبہات وہ بیان کیے گئے سورہ حامم سجدہ میں چار شبہات سورہ شعرا میں تین شبہات اور آنے والے صورتوں میں ایک ایک شبہ ذکر کیا گیا اور سورہ اخقاف میں اس کا خلاصہ وہ بھی بیان کیا گیا چوتھے باب میں تین سورتیں تھیں محمد فتح اور حجرات سورہ محمد میں القتال فی سبیل اللہ سورہ فتحہ میں بشارت بالفتحہ اور سورہ حجرات میں آداب سبعہ ایمان والوں کے لیے فی ما بینہم ان کے آپس میں پانچویں باب میں چار سورتیں تھیں قاف، زاریات طور اور نجم قاف میں اور ان میں اس بات قیامت بے ترقی اعلیٰ سورہ قاف میں دعویٰ ذکر کیا گیا کدا الخروج خروج زاریات میں ان نما تو الواقع سورہ طور میں ما له من دافع اور سورہ نجم میں رد کیا گیا یہ عالحہ باطلاء کا خواب و اردیہ ہوں خواب و صباویہ ہوں اور شفاعت قہریہ کی نفی وہ بیان کی گئی اور اسی طرح سورہ قمر میں پانچ صورتیں تھیں اس میں سورہ قمر میں جو ماقبل صورت اس کا اس کی وضاحت تھی اور اس کی تفصیل تھی چھٹے باب میں دو صورتیں تھیں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ دونوں صورتوں میں شرک فل برکات کی نفی و بیان کی گئی یہاں سے یہ ساتواں باب ہے سورہ حدید سے اور سورہ حدیت سے یہ ایک صورت اس پارے میں ہے پارا نمبر ستائیس میں اور اگلی صورت یہ پورا پارا اس میں نو صورتیں ہیں سورہ مجادلہ سے لے کر سورہ تحریم تک تو نو صورتیں میں پارے میں اور دسویں صورت اس بارے میں یہ دس صورتیں دس کی دس یہ ایک ہی مقصد پہ ہیں اور وہ ہے ترغیب الاجہاد و الفاق یہ ان دس صورتوں میں ترغیب الاجہاد و الفاق اور زجر دیا جاتا ہے بخلا کو بخیلوں کو مال نہ خرچ کرنے پر زجر دیا جاتا ہے اور یہ دس کی دس صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں اور ان تمام صورتوں میں جو مقصد ہے وہ ہے ترغیب ال الجہاد و یہ ساتواں باب ہے یہ قرآن مجید کے اس آخری حصے کا تو سورہ حدید یہ مدنی صورت ہے سورہ حدید یہ مدنی صورت ہے اور نزول میں چورانوے نمبر سورہ زلزال کے بعد نازل ہونے والی صورت جب کہ قرآن مجید کی ترتیب میں ستاونوے نمبر پہ ہے سورہ واقعہ کے بعد ربطی صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ بہت سی وجوہات پہ ہے گزشتہ صورت کا اختتام کیا گیا تسبیح پہ فصب بہ بسم رب لیکن سیغ امر کے ساتھ سب بے پاکی بیان کریں اس صورت کا آغاز کیا جاتا ہے تسبیح کے ساتھ لیکن ماضی کے سیغے کے ساتھ سب بہل اللہ معافِ سماوات ولعد ماضی کے سیغے کے ساتھ یہ جو دس صورتیں ہیں تو ان دس صورتوں میں پانچ صورتیں جی ان علماء مصبحات کہتے ہیں مصبحات یعنی وہ صورتیں کہ جو تسبیح کے ساتھ شروع ہوتی ہیں جی ایک یہ صورت ہے صور حدید دوسری صورت الحشر تیسری صف ہے چوتھی جمعہ ہے اور پانچویں صورت تغابن ہے یہ یا تو سب بحا سیغ ماضی کے ساتھ اور یا یو سب بحو کے سیغے کے ساتھ یہ ذکر کیے جاتے ہیں یہ قرآن مجید میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ یہ تصبیح میں بعض ماضی کے ساتھ بعض مزارے کے ساتھ اور کبھی بعض صورتیں وہ تصبیح میں امر کے ساتھ شروع کی جاتی ہیں جیسے سورہ اعلیٰ ہے سب حسم ربک کل آعلا وہ امر کے ساتھ شروع ہوا ہے اور کبھی اس باب سے مزدر آتا ہے جیسے سورہ بنی اسرائیل سبحان اللزی اسرا بابدی تو وہ مزدر کے ساتھ ہے تو اس باب میں ماضی مزار امر مزدر ان تمام کے ساتھ صورتوں کا آغاز یہ کیا گیا ہے تو گزشتہ صورت کا اختتام تسبیح کے ساتھ تھا لیکن امر کے سیغے کے ساتھ یہاں پہ ابتدا ہے بالتسبیح لیکن ماضی کے سیغے کے ساتھ یا گزشتہ صورت میں یہ دعویٰ ذکر کیا گیا تھا بغیر دلائل کے دلائل ذکر کیے گئے تھے لیکن اس سے ماقبل اور دعوے کو تفریح کیا گیا تھا یہاں پر اس دعوے پر عقلی دلائل یہ بیان کیے جاتے ہیں سورت کے آغاز میں یا گزشتہ صورت میں یا گزشتہ صورتوں میں سورہ رحمان میں سورہ واقعہ میں شرک فل برکات کی نفی کی گئی کہ خیر اور برکت ڈالنے والی ذات یہ اللہ کی ذات ہے اس صورت میں ترغیب الانفاق دیا جاتا ہے کہ مال خرچ کرو تاکہ اللہ تمہارے مال میں خیر اور برکت ڈالے یا گزشتہ صورتوں میں زیادہ تر بیان عقائد کا تھا سورہ واقعہ میں سورہ رحمان میں اسی طرح سورہ قمر میں گزشتہ صورتوں میں زیادہ تر بیان عقائد کا تھا یہاں سے یہ جو صورتیں ہیں یہ دس صورۂۂ تحریم تک ان دس صورتوں میں زیادہ تر احکام ذکر کیے جاتے ہیں اور ان میں ترغیب علی جہاد اور انفاق ہے یا گزشتہ صورت میں بلکہ دونوں صورتوں میں لوگوں کی تقسیم ذکر کی گئی تین قسموں میں تین قسموں میں تقسیم ذکر کی گئی تو یہاں پہ یہ آیت نمبر دس میں جو لوگ وہ سبقت لینے والے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ ذکر کی گئی ہے کہ اس سبقت کی وجہ اور اس کی علت کیا تھی جو لوگ جنہوں نے سبقت لے لی تو ان کی سبقت کی وجہ اور سبب کیا تھا ان کی سبخت کا اس کی علت کیا تھی اور اس کا سبب کیا تھا کہ اس کا سبب وہ کیا تھا یہ اور بھی یہ آپس میں کافی مناسبتیں ہیں سورت کے امتیازات سورت ممتاز ہے ترغیب علفاق پہ لیکن ایک عجیب انداز کے ساتھ ایک عجیب انداز کے ساتھ ہمارے استاد محترم وہ اکثر یہاں پہ اس صورت کے آغاز میں اکثر یہ بات کرتے ہیں اور وہ اپنے استاد کے حوالے سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مولوی ان کے درس میں بیٹھے تھے تو جب انہوں نے یہ صورت اسی انداز پہ پڑھائی کہ قرآن نے اس صورت میں مال لگانے کی ترغیب دی ہے پانچ وجوہات کے ساتھ اور یہ صورت جس انداز میں مال لگانے کی ترغیب دیتی ہے تو یہ قرآن میں اور کسی صورت کا امتیاز نہیں ہے تو جیسے ہی اس مولوی نے یہ صورت جب پڑھی کہ اس صورت میں بڑے عجیب انداز سے مال لگانے کی ترغیب دی جاتی ہے تو اس نے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ چلو اچھا ہے جی چندہ اکٹھے کرنے اکٹھا کرنے کا کہ جی آپ نے ہمیں بڑے ایک اچھے انداز میں یہ طریقہ یہ بتلا دیا بس سورہ حدید جو ہے اب اسے پڑھیں گے اور اس پر چندہ اکٹھا کریں گے اور مال اکٹھا کریں گے تو اس صورت میں ترغیب الانفاق پانچ وجوہات کے ساتھ ایک عجیب انداز پہ ہے یہ صورت کا امتیاز ہے یہ صورت ممتاز ہے منافقین کے اس قول پہ کہ بروز قیامت وہ ایمان والوں سے کہیں گے ان ضرون نقت بسم نور ذرا ہمارا انتظار کریں تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی سے روشنی حاصل کر سکیں یہ اس صورت میں ہے اور دیگر صورتوں میں نہیں ہے یہ صورت ممتاز ہے بروز قیامت ایمان والوں اور منافقین کے درمیان دیوار کھڑی کرنے پر ریات نمبر تیرہ میں فدور ببئی نہم بسور لہو ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور اس دیوار میں دروازہ بھی ہوگا اس کی ایک جانب رحمت ہوگی اور دوسری جانب عذاب ہوگا قرآن میں یہ دیوار کا کھڑا کرنا یہ کہیں اور جگہ پہ نہیں ہے یہ سورت ممتاز ہے حدید کے فوائد پہ صورت کا نام بھی حدید ہے کہ میں نے لوہے کو پیدا کیا ہے کس لیے فی ہی بأسن شدید اس میں سخت جنگ ہے یعنی اس سے لوگ اسلحہ بناتے ہیں اور اس میں جنگ و جدل کے جو اوزار وہ بنائے جاتے ہیں اور اس میں دیگر فوائد بھی ہیں آج لوہا یہ آج کے دور میں اکثر چیزیں اس سے بنائی جاتی ہیں وانزل نلحدیت فی ہباسن شدید آیت نمبر پچیس یا صورت ممتاز ہے نصارہ کی رہبانیت پہ یہ آیت نمبر ستائیس میں نصارہ کی رہبانیت پہ کہ یہ رہبانیت انہوں نے اپنی طرف سے گڑی تھی اور اپنی طرف سے یہ چیز یہ بنائی تھی اور پھر اس کا بھی لحاظ نہ کر سکے وہ رہبانیت نب تدعوہ ما کتب نہ ہم نے ان پر یہ رہبانیت یہ مقرر نہیں کی تھی لیکن انہوں نے دین میں اپنی طرف سے بنائی جانے والی چیز اس کی بھی رعایت نہیں کی یعنی اس بداعت کا بھی انہوں نے صحیح طور سے لحاظ نہیں کیا تو صورت ممتاز ہے نصارہ کی رہبانیت پہ اور قرآن نے یہاں پہ اس کی مذمت بھی ذکر کی ہے یا صورت ممتاز ہے تقدیر کے فوائد پہ اس صورت میں تقدیر کے فوائد یہ بیان کیے گئے ہیں یہ آیت نمبر بائیس اور تیئیس میں بائیس اور تیس میں تقدیر کے بعض فوائد وہ بیان کیے گئے ہیں دیگر امتیازات بھی ہیں صورت کا مقصد یہ ارغیب الل جہاد اترغیب الل انفاق بل وجوہ انفاق کی طرف ترغیب دی جاتی ہے پانچ وجوہات کے ذریعے سورت کا بنیادی مقصد یہ ہے تقسیم و صورت سورت دو حصوں پر مشتمل ہے یہ پہلا حصہ یہ آیت نمبر چوبیس تک ہے اس پہلے حصے میں ترغیب عیدر جہاد ہے بال وجوہل ترغیب ہے بالوجوہ وجوہل پانچ وجوہات کے ساتھ مال لگانے کی ترغیب دی جاتی ہے اور آخر میں آیت نمبر چوبیس میں زجر دیا جاتا ہے بخلا کو اور آیت نمبر پچیس سے سورت کا دوسرا حصہ ہے سورت کے اختتام تک جس میں ترغیب عیدل جہاد ہے کہ میں نے لوہا اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم لوگ اس سے جہاد کے اسباب بناؤ اور جہاد کے لیے تیاری کرو لیکن تم لوگوں نے بجائے جہاد کی تیاری کرنے کے تم لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی اور تم لوگوں نے جی ایک ایسی چیز اپنے آپ پر لازم کی کہ جو اللہ نے تم لوگوں پر مقرر نہیں کی تھی یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ذلیل اور رسوا ہوئے تو دوسرے حصے میں ترغیب ال الجہاد ہے اور مذمت ہے رہبانیت کی تو سورت میں پانچ وجوہات ذکر کیے جاتے ہیں ترغیب ال انفاق پہ یہ پانچ وجوہات ذکر کرتے ہیں سورت کی پہلی جو چھ آیات ہیں یہ بطور تمہید ہیں اور ان چھ آیات میں دعوی توحید تصبیح کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس پر پانچ اقلی دلائل ہیں پانچ اقلی دلائل یہ ایک دلیل آیت نمبر دو میں دوسری دلیل آیت نمبر تین میں دو تین چار پانچ چھ پہلی آیت میں دعویٰ ہے اور ان اگلی آیات میں اسی دعوے پر اقلی دلائل وہ بیان کیے گئے ہیں کہ جی, کبھی خالق لِق الشعن اللہ کبھی عالم بک الش عن اللہ اور کبھی متصرف یقلش عن اللہ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے آیت نمبر چار میں اسی طرح ہر چیز میں تصرف کرنے والا اور مختار وہ اللہ ہے جیسے آیت نمبر دو میں اور آیت نمبر پانچ میں اور عالم بک الش ان اللہ جیسے آیت نمبر چھ میں اور آیت نمبر تین میں بھی تو ان میں یہ دلائل یہ ذکر کیے گئے ہیں پھر آیت نمبر ساتھ سے ترغیب عید پہ پانچ وجوہات یہ ذکر کیے گئے ہیں پہلی وجہ پہلی وجہ کہ مال لگاؤ مال لگاؤ اور یہ مال اس پر تمہیں اللہ نے بٹھایا ہے اور تمہیں اللہ نے اس مال پر بٹھایا ہے اور تمہیں اللہ نے اس کا مالک بنایا ہے یہ ایک عارضی تمہارے پاس امانت ہے آیت نمبر سات میں وان فکو جم مستق لفی نفی اور خرچ کرو اس مال میں سے کہ بنایا ہے اللہ نے تمہیں مستخلفین خلیفہ یعنی تمہیں اس پر ایک قائم مقام مقرر کیا ہے تمہیں اللہ نے اس کی ذمہ داری سونپی ہے تو مال خرچ کرو کیونکہ یہ ایک عارضی امانت تمہیں سونپی گئی ہے مال ہے اللہ کا لیکن تمہیں ایک عارضی امانت داری یہ سونپی سونپی گئی ہے دوسری وجہ یہ آیت نمبر دس میں تم مال کیوں خرچ نہیں کرتے ویسے بھی یہ مال یہ اللہ کو باقی رہ جائے گا اور اللہ کے لیے رہ جانے والا ہے تو کیوں خرچ نہیں کرتے وہ مالح کم اللہ تنفی خوفی سبیل اللہ و لاہ میرا سماوات مال کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں وہ باقی رہ جانے والی ہیں ان تمام چیزوں کی میراث اللہ ہی کو باقی رہ جانے والی ہے تو جب مال اللہ ہی کو باقی رہ جانے والا ہے تو تم خرچ کیوں نہیں کرتے تیسری وجہ آیت نمبر گیارہ میں چلو تھوڑے وقت کے لیے مان لیا یہ مال تمہارا ہے مال تمہارا ہے لیکن اللہ کو قرض دے دو اس نیت سے دے دو کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ وہ ضرور لوٹائے گا چلو مال تمہارا ہے لیکن اللہ کو قرض دے دو آیت نمبر گیارہ میں منزل کریم چلو اللہ کو قرض دے دو چوتھی وجہ یہ آیت نمبر بیس میں مال کی حقیقت کیا ہے تم نے مال پر جو دل لگا, لگا کے بیٹھے ہو اور دل لگایا ہے مال کی حقیقت کیا ہے تو قرآن آیت نمبر بیس میں مال کی حقیقت دنیا کی حقیقت وہ بیان کرتا ہے اے علم یہ الحیات الدنیا لعب دنیا و لہن دنیا کی زندگی یہ زندگی یہ کھیل تماشا ہے و و تفاخر یہ زیب و زینت ہے اور آپس میں فخر کرنا و تقاصر فل اموال و اولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام ہے اور پیراگے اس کی مثال فصل کے ساتھ وہ دی جاتی ہے بارش برسی فصل اگی اور وہ فصل پک جانے کے بعد اسے کاٹ دیا جاتا ہے دانے اس کے انسان کھا جاتے ہیں اور بھوس اس کا جانور کھا لیتے ہیں یہی دنیا کی حقیقت ہے ومل حیات النیا علامت غرور یہی دنیا کی حقیقت ہے اور پانچویں وجہ یہ آیت نمبر بائیس میں اگر مال اس لیے سنبھال کے رکھا ہے کہ برے وقت میں یہ کام آئے گا اور یہ مجھ سے مصیبت ٹال لے گا تو یہ یاد رکھو مال تمہارے پاس ہوگا لیکن جو مصیبت اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے تقدیر میں اور تمہارے لیے وہ لکھ دی گئی ہے تو وہ مال کے ہونے سے بھی وہ تقدیر تم ٹال نہیں سکتے تو کیوں سنبھال کے رکھا ہے مَا مصیبت ان الارد ولا کتاب من قبل ان مال خرچ کرو اور اگر تم نے اس لیے سنبھال کے رکھا ہے کہ چلو اچھے برے وقت میں یہ کام آ جائے گا تو وہ تو تمہیں باہر صورت یہ پہنچنی ہے یہ پانچ وجوہات یہ مال خرچ کرنے پر یہ ترغیب دی گئی ہے اور پھر دوسری دوسرے حصے میں آیت نمبر پچیس میں جہاد کی ترغیب ہے اور لوہے کے فوائد وہ ذکر کیے گئے ہیں کہ لوہا میں نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ اس سے تم لوگ جہاد کے اسباب تیار کرو تو تم لوگوں نے وہ چیز تو نہیں کی اور اسی طرح میں نے قرآن نازل کیا تھا تاکہ اس کے ذریعے لوگ اپنے عقیدوں کو برابر کریں لیکن تم لوگوں نے وہ چھوڑ کر تم لوگوں نے رحبانیت اختیار کی حالانکہ یہ رحبانیت یہ بھی اللہ کی طرف سے تم لوگوں پر مقرر نہیں کی گئی تھی لیکن تم لوگوں نے ایک بدعت بنا لی اور پھر اس بدعت کا بھی تم لوگوں نے لحاظ نہیں کیا تو یہ صورت کا حاصل ہے اور صورت کا خلاصہ صورت میں ترغیب صورت کی پہلی چھ آیات یہ بطور تمہید ہیں اور تمہید میں توحید اور اس پر پانچ عقلی دلائل اور یہ اس لیے آغاز میں اور ابتدا میں ذکر کیے گئے ہیں کہ صورت میں جو مال لگانے کا ذکر ہے یا جہاد کرنے کا ذکر ہے یہ جہاد اور انفاق یہ بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ مقصد یہ اللہ کی توحید ہے یہ اللہ کی وحدانیت ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے مقصد اس پر آ جائے اور اسے پہچان لے یہ مال لگانا یہ جہاد کرنا یہ اسی دعوے کے لیے ہے اور اسی مقصد کے لیے ہے تو یہ صورت کا حاصل اور خلاصہ تھا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین